صورت نصر کی ابتدا ہے نصر کے معنی مدد سور نصر مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور ایک روایت کے مطابق یہ نازل ہونے والی صورتوں میں آخری سورت ہے نازل ہونے والی آخری آیت الگ ہے لیکن وہ آخری آیت جس سورت کی ہے وہ سورت تو نازل ہو رہی تھی لیکن سورتوں کے اعتبار سے یہ صورت ایک روایت کے مطابق سب سے آخری سورت ہے یہ جب صورت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے استغفار کی کسرت فرمائی آپ سبحان اللّہ وبی حمدیگی استغفراللہ اللہ کا ذکر اور استغفار بہت کثرت سے کرنے لگے اور تقریباً اسی یا پچاس دن اس سے بھی قلیل وقفے تک آپ دنیا میں جلوہ افروز رہے اور پھر آپ کا وسالے ظاہری ہو گیا یہ جب صورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں ہے کہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس صورت کے نازل ہونے سے سمجھ لیا تھا کہ اب جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں اس میں تین آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی یعنی مکئی مکرمہ فتح ہو گیا اور پورے عرب میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں اور آپ کا مشن مکمل ہوا سید افوا جا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ دین الٰہی میں اللہ کے دین میں گروہ در گروہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے بعد ایک ایک دن میں ہزاروں افراد ایمان لانے لگے کا بس اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے وسطر ہو اور اس کی بارگاہ میں خوب استفار کریں وہ تو معصوملخا ہیں بلکہ وہ معصوموں کے سردار ہیں ہماری تعلیم ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہو ہمیں چاہیے خوب اللہ کی پاکی بیان کریں ایک دفعہ کہیے سبحان الحمد اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کہ جب بھی اللہ کا کرم ہو استغفار کی کثرت کریں یعنی اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے بلکہ عارضی کریں جتنی بھی عبادت کر لیں یہ سمجھیں ہم تو ناچیز ہیں ہم تو حقیر ہیں ہم تو گناہ ہیں ایک مرتبہ محبت سے کہی استغ اللہ استغفر اللہ استغفر فر ان کا نہ تو بے شک وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو غیبی امداد چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کوئی تعداد مقرر نہیں جتنا ہو سکے مشکل میں گھرا ہوا شخص اس سورہ مبارکہ کو اس نیت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی امداد فرمائے گا دوسری بات سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ استغ اللہ یا استغف اللہ ربی من بنکل اطوب اس وظیفے کی بھی کثرت کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں اور روزی میں برکت ہوتی ہے غیبی امداد ہوتی ہے بلکہ جو تقدیروں میں مشکلیں لکھی ہیں وہ بھی اللہ کے کرم سے ٹل جاتی ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد وسلام تو اللہ علیہ وسلمانا محمد و علی مولانا محمد مبارک وسلم سلطم وسول اللہ